وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يشهد إن سورہ المنافقون کے یہ پہلے رکو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ منافقون ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رقو گیارہ آیاتیں ایک سو اسی اور نو سو حروف ہے اس سورہ مبارکہ کا جو خاص پس منظر ہے یا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ایک غصبے سے واپس آ رہے تھے غزبے بن مستلق سے کہ راستے میں دو ہی افراد مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑے ایک انصار میں سے تھے اور ایک مہاجرین میں سے تھے اس غزبے میں عبداللہ بن اوبئی شامل تھے اس نے جب دیکھا کہ وہ مہاجر مسلمان انصاری کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اٹھ کر آئے اور اس نے اس مہاجر مسلمان کو بڑا سست کہنا شروع کیا اور ساتھ ہی اس نے انصار کو مخاطب کر کے یعنی جو مدینہ کے پرانے اور اصل رہائشی ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے ان کی مدد کرنی شروع کر دی اور ان کو پاؤں جمانے کا موقع فراہم کیا یہاں تک کہ اب یہ لوگ ہم ہی پر حملہ آور ہو گئے جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہم ان لوگوں کا نا نفخہ بند کر دیں گے یہاں تک کہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے جو آئے ہوئے ہیں یہ بکر جائیں گے اور ہم ان کو وہاں سے زلیل کر کے نکال دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے غزو بنی وست سے واپسی پر راستے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سرح مبارکہ نازل فرمایا مدینہ طیبہ میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور حضرت کے قبیلے آپس کے خانہ جنگیوں سے تنگ آ چکے تھے اور ایک شخص کی قیادت اور سرداری پر تقریباً متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کا رسم ادا کریں یعنی عبداللہ بن, بن سلول کی جس وجہ سے اس کو مسلمانوں کے ساتھ خوار پیدا ہوا اور حسد اور منافقت کا اس نے رویہ اختیار کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حتی کہ اس کے لیے تاج بھی تیار کیا گیا یہ قبیلہ حضرت کا رئیس عبداللہ ابن ابئی ابن سرول تک محمد ابن صحاف کا بیان ہے کہ یہ قبیلہ حضرت میں اس کے سرداری بالکل متفق نہ لیتی اور اوس اور حضرت اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے جیسے کہ تاریخ ابن احشام کے دوسری جن میں ہیں اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے با اثر آدمی مسلمان ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے رہنے والوں نے دعوت دی تو ان دو قبیلوں کے تقریباً پچہتر افراد جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے ہر طرح خطرے مول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت کی اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھر میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ ابن بے بس ہو گیا اور اس کو اپنے سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے خامیوں کے ساتھ جن میں دو قبیلوں کے سردار اور بڑے شامل تھے بظاہر داخل اسلام ہو گیا حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے اور خاص طور پر طور پر ابیہ بن سلول کو اس بات کا سخت غم اور غصہ تھا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بادشاہت ان سے چین لی ہے کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنے ریاست چین جانے کا غم طرح طرح کے رنگ بتاتا رہا ایک طرف ہار یہ تھا کہ ہر جمعے کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود و فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبد اللہ اٹھ کر کہتے کہ حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہے جن کے ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنے اور ان کے اطاعت کریں تاریخ ابن حام میں یہ ساری باتیں مقبول ہیں دوسری طرف اس کے منافقانہ رخ یہ جی تھی کہ روز بروز اس کے منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ علی ایمان سے سخت بہت رکھتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن اوبئی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی آصل نے حضرت صادن عبادا سے ان کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی بتی ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے جنگ عہد کے موقع پر اس شخص نے سرحداری کی اور عین وقت پر اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا جنگ نازک گڑی میں جنگ کے نازک گڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائے تھے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف ایک ہزار آدمی لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے ان ایک ہزار میں سے یہ منافق تین سو آدمی توڑ گایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سات سو کی جمیت کے ساتھ تین دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس واقعہ کے بعد مدینہ کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قبل منافق ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلے جمعہ آیا اور یہ شخص حضور کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا بیٹھ جاؤ تم یہ باتیں کرنے کے احل نہیں ہو مدینہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کے گردنوں پر سے کودتا پانتا مسجد سے نکل گیا مسجد کے دروازے پر بعض انصاری نے اس سے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو واپس چلو اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے استفار کی درخواست کرو اس نے بگڑ کر جواب دیا میں ان سے کوئی استفار نہیں کرنا چاہتا چاہ چوتھے سال میں غزب بنی نظیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف آدھائے اسلام کی حمایت کی ایک طرف رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ ان سے دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اس خفیہ ساز بعض راز اللہ تبارک و تعالی نے خود کھول کر کے واضح کر دیا سورہ حشر کے دوسرے رکو میں اس کی تفصیل ہو گزی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی منافق اور اس پیروکاروں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اشار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اذا جب آئے آپ کے پاس منافق قالو اور کہیں نشہدو کہ ہم شہادت میں پہ انقل رسول اللہ کے رسول, رسول ہے اور اللہ خود جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے واللہ ہو اور اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے ان المنافقین اللہ زبون یہ کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں یعنی یہ عقیدتاً یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ ظاہر آپ کے ہمدردیاں حاصل کرنے کے غرض سے کہہ رہے جنتا انہوں نے رکھا ہے اپنے قسموں کو ڈھال بنا کر فسد اللہ پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بے شک یہ لوگ برے کام کر رہے ہیں جو ان کے اعمال ہیں یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا اس لیے کہ بظاہر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا بڑا مشکل مسئلہ تھا اگر ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا تو پھر لوگوں میں یہ بات مشہور یہ لوگ کر لیتے کہ بھائی ہم تو کلمہ کرم بہتے ان مسلمانوں نے خام ہمارے ساتھ جنگ کر دی اور پھر کفار بھی مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ, پہ برگنڈا کرتے کہ بھائی دیکھو مسلمان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے ظاہری ایمان کو اپنی لیے ڈال کے طور پہ استعمال کیا تاکہ مسلمان ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے پوشیدوں سے خیر. بے خبر ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ شروع میں ایمان لے آئے سما کا فروغ منکر ہو گئے فتح پھر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر فہم لائے فون پس وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا وہ اضار اور جب آپ دیکھو گے ان کو تو عجبوں کا تو اچھی لگے آپ کو ان کے کی ڈیلو اور اگر وہ بات کریں تسما تو سنیں آپ ان کے بات کو یعنی ان کے ظاہری خبر اور ان کے باتوں کا انداز ایسا ہے کہ بندہ دیکھ کر کے تعجب میں ڈوب جاتا ہے لیکن خوشبو مسندا یہ ایسے ہیں جس سے گویا لکڑی جس کو بیوہ کے ساتھ کے کر کڑا کر دیا گیا اندر سے خالی ہے یہ سب سمجھتے ہیں کل سمجھ کیا ہر بلا انہی کے اوپر ہے ہر چیخ انہی کے اوپر ہے اس لیے کہ یہ منافق ہیں اور ہر وقت اپنے بارے میں خطرات ان کے ذہنوں میں پڑ رہتے ہیں ہم العدو یہ دشمن ہے فخذر پس آپ ان سے بچ کے رہیے تو اللہ, اللہ کے مار ہو ان پر وہ کہا جا رہے ہیں وَإذا قیل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ لكم رسول اللہ تاکہ آپ کے لیے یا تمہارے لیے اللہ کا رسول استغفار کر لے اللہ سے تو لب وہ اپنے سروں کو ہلانا شروع کر لیتے ہیں ورائے اور آپ دیکھو گے ان کو یہ سدون وہ رکتے ہیں مستقبل اس حال میں جو وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے علیہم درابر ہے ان کے بارے آپ کے لیے آپ ان کے لیے استغفار کریں ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں یغفر اللہ لہم اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جب یہ شخص مرا تو ان کا بیٹا حضرت عبداللہ جو کہ مخلص صحابی تھا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور ان کے نماز جنازہ پہ کروں گا جب آپ ان کے زمان جنازے کے لیے ہو گئے تو ہر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو منافق تھا اور اس نے تو ہمیشہ شعوری طور پہ کفر کو تقویت پہنچائی اور اسلام کو نقصان پہنچایا یعنی یہ منافق ہے آپ اس کے لیے اللہ سے توبہ اور اتفاق کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے تو بار استغفار کروں گا جو ہر عمر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو منع فرمایا ہے کہ اگر آپ ستر بار بھی منافقین کے لیے استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا تو حضور نبی کریم سے فرمایا کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے استغفار کر دوں گا اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو اللہ نے یہ آیات ناز فرمائے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں اللہ تبارک و ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے غم النزینہ یہ وہی لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں لا لاطنفکو مت خارج کرو اللہ من رسول اللہ ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں یہاں تک یہ لوگ متفرق ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز علاقوں سے لوگ مسلمان ہو کر کے آتے تھے ان میں سے اکثر غریب غربات ان کے رہائش بھی مدینہ منورہ کے مزید ہی میں تھی جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ان لوگوں کے لیے اعتماد طلب کیا کرتے تھے اور اس انہی چندوں کے پیسوں پر ان لوگوں کا گزر بسر رہتا تھا تو اس مناسب نے کہا کہ بھئی ان کا کھانا پینا بن کر دو یہ لوگ بکھر جائیں گے اور اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو جائیں گے اور یہ لوگ یعنی مسلمان اپنے اجتماعی مقصد کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ ہے خزانات اور اللہ ہی کے ہیں خزان آسمانوں کے اور زمین کے منافقین نئے قہوم لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے وہ تو زیادہ سے زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا چند بن کر دیں گے تو شاید یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیں لیکن مسلمان تو وہ ہے کہ جو پتے کا بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شک اور شکایت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاید ہے یا اگر ہم پھر گئے مدینہ کو نہ یوخ رن الزل تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو یا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے زراور لوگ ہیں ہم معزز لوگ ہیں اللہ تبارک و فرماتے ہیں عزت و اور تمام تر عزت اللہ ہی کے لیے ہے ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے ولاسکین لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہے یعنی منافق یہ نہیں جانتے کہ زور عور اور عزت والا کون ہے یاد رکھو اصلی اور ذات عزت تو اللہ کی ہے اس کے بعد اس سے تعلق رکھنے کی بدولت درجہ بدرجہ رسول کے اہل ایمان والوں کے روایت میں ہے کہ عبداللہ کے وہ الفاظ کے عزت والا ذریع کو نکال دے گا جب اس کے بیٹے حضرت عبداللہ عبداللہ کو پہنچے جو مخلص مسلمان تھے تو باپ کے سامنے تلوار لے کر کڑے ہوگی اور بولے جب تک تو اقرار نہ کرے گا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ضریل ہے تو, تو یہ زندہ نہیں رہنے دوں گا اور نہ مدینہ میں گھسنے دوں گا اسی غزل مستلق سے واپسی پر آخرکار اس سے اقرار کرا کے چھوڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کے صاحب عبداللہ کو بلایا اور کہا بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسے سختی نہیں کیا کرتے اور اگر آپ نے ان پہ وار کیا تو کفار میں اور غیروں میں مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ مشہور ہوگا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس درجے کے مسلمان ہیں لیکن اس کے ظاہری اسلام میں اس کی شخصیت کو ہم سے روکے رکھا ہے وہ آخر أمي الحمد للباس رب العظيم أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله اٹھائیس میں پارے سورہ منافقون کے یہ دوسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقوع سے گزشتہ آیات میں آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ و کوتانا نے منافقین اور منافقین میں سے بالخصوص منافقین کے سردار عبداللہ بن کہ اس قول کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ جو اس نے غزو بنی مستلف کے دورانیے میں جب ایک مہاجر مسلمان اور ایک انصاری مسلمان کے آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور اس نے اسلام اور مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا جملہ کہتے کہ غزل بنصلف یہ ہجرت کے چھٹے سال شابان الموزم میں واقع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہم لوگوں نے ان کی مدد کی ان کو ٹھکانا دیا ان کو کانے پینے اور پہننے کے لیے لباس دیے اور یہ اب ہمیں آنکھیں دکھانا انہوں نے شروع کر دیا تو جب ہم یہاں سے واپس ہوں گے تو ہم ان کو مدینہ سے کر کے نکال دیں گے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبی کے زبان سے یہ جملے سنے اور آ کر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ باتیں پہنچائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کا انصار کے بڑے بزرگوں نے اور خود میرے اپنے چاچا نے مجھے بہت ملامت کی حتہ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور نے مجھے جٹا اور عبداللہ بن اوبئی کو سچا سمجھا ہے اس بات سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بر کبھی نہیں ہوا اور میں دل گرفت ہو کر اپنے جگہ بیٹھ گیا پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کے کان نے سچا کہا سچ کہا تھا اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی ہے تفسیر ابن جریر اور سنن تری میں یہ حدیث ہے اللہ تبارک تعالی نے ان آیاتوں میں عبداللہ بن اوبئی بن سلول کے اس خواہش کے برخلاف مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ میرے مسلمان بندوں تو میں تمہارا مال اور تمہارے اولاد میرے یاد سے غافل نہ کر دیں اس شخص کو اپنے سرداری کے فکر نے پاگل بنا کے رکھ دیا ہے کیونکہ اسلام کے آنے کی وجہ سے مدینہ میں اس کی سرداری ختم ہو گئی اور یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بن بیٹا یہاں تک کہ آنے والے مسلمانوں کے بارے میں اس نے یہ ناپسندیدہ خیالات اپنے ذہن میں رکھے ہیں کہ ہم ان کا دانا پانی بند کریں گے تو وہ باغ جائیں گے اور خدا نخواستہ اس طرح سے یہ اسلام کو ناکام بنانے کا سوچ رکھتا ہے اور یہ اس لیے کہ اس کے سرداری ختم ہو گئی اور اس کے اموال کا نقصان ہوا جو اس کو اس سرداری کی وجہ سے ملنا تھا اور اس کا کنبا فتر بتر ہوا جو جس نے اس کے ارد گرد اس کی سرداری کے دورانی میں جمع ہونا تھا تو اللہ تبارا کو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارا مال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے کر دیں اور ساتھ ساتھ اللہ نے تاکید فرما دی کہ راہ خدا میں برابر خرچ کرتے رہو پہلے اس سے کہ تمہیں موت آئے اور پھر جب سارے حقائق تم پر کھل جائیں پھر تم اس وقت یہ تمنا اور آرزوئی کرو کہ کاش ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے کہ ہم کچھ اچھائی کے کام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی تمنا اور عارضو عارضو اور تمنا کرنے والوں کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا تعالی ہے یا سنا جی اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا نہ غافل کرے تمہیں اموالکم تمہارا مال ولا اولادکم اور تمہارا اولاد ان ذکر اللہ اللہ کے یاد سے وہ میں یہ اور جو کہ یہ کام کرے گا فلا ایک خاصرون تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر انہیں کے مفاد کے خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ مو موڑ کر منافقت یا زوفی ایمان یا خسک نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے یہ یاد خدا سے غفلت ہی سارے خرابیوں کی اصل جڑ ہے اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں بلکہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اس کے سامنے جا کر ایک دن اس نے اپنے اعمال کی جاودہی کرنی ہے تو وہ کبھی کسی گمراہی و بدعملی میں مبتلا نہ ہو اور بشر کمزوریوں سے اس کا قدم اگر کسی وقت بہتر بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے و استغفار کرنا شروع کرے وہ انفقور کرو مما اس میں سے رضاقناکم جو ہم نے تمہیں بطور غزق دیا ہے من قبل ایئت یا احادکم الموتو پہلے اس سے کہ تم نے کس سے کسی ایک کو موت آئے فیقولا تب و کہہ رب اے میرے رب لولا اخرتنی کیون اڈھل دیتونی مجھے الی اجل قریب ایک توری سے مدت تک فا کہ میں خیرات کرتا تیرے رافتے میں خرش کرتا و من الصالحین اور خوجتا نیک لوگوں میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ ولیر اللہ اور ہر گرد وہ نہیں دیتا کسی بھی دی نفس کو اعزاز اجلحا جب آ پہنچتا ہے اس کا وہ وقت مقرر غاح کو خبر ماتا اور اللہ کو خبر ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو اس کو یہ بھی خبر ہے کہ اگر برفرض تمہاری موت ملتوی کر دی جائے یا محشر سے پھر دنیا کی طرف واپس کریں تب تم کیسے عمل کرو گے وہ سب کے اندرون استعدادوں کو جانتا ہے اور سب کے ظاہر اور باطنی اعمال سے پوری طرح خبردار ہے اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا یہاں پہ سورہ نے اختتام کو پہنچا وہ اخراد للہ سے عبد الحرمی